رب شرح لی صدری و یسرلی عمری و حل وحل النسا نے ففق و قولی رب علمہ علما علمہ عربِ علما رب فہمہ علما و مکرم معزز و مشاہدین وم شاہداد گشتہ درس سے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بیان کرنا شروع کیا گیا ہے آج یہ دوسرا درس ہے چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے وہ چھوٹی نشانیاں بیان کی جا رہی جو واقع ہو چکی ہیں پہلی نشانی تھی آپ کی بہت دوسری نشانی, نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آج تیسری نشانی پر ہم گفتگو کریں گے اور وہ ہے بیت المقدس کی فتح گزشتہ درس میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت جو پیش کی گئی تھی جس کے روایت کرنے والے او بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے جو حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ علامت شمار کر لو اس میں ہمارے بھی نے فرمایا میری موت اور دوسری جو نشانی آپ نے بتائی تھی بیت المقدس کی فتح تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی فتح یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو الحمد واقع ہو چکی ہے قبل اس کے کی اس کے بیت المقدس کی اس نشانی کے تعلق سے ہماری گفتگو آگے بڑھے ہم چاہتے یہ ہیں کہ بیت المقدس یا مسجد اقساء کے چند فضائل یا دین اسلام کا میں اس کا جو مقام مرتبہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے بیت المقدس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کی طرف اجر و ثواب کی نیت سے سفر کرنا رختِ سفر باندھنا جائز ہے سیبار المسلم کی بہت مشہور روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں لا تشد الرحال اللہ مساجد صرف تین ایسی مشدیں ہیں جن کی طرف انسان اجر و ثواب کی نیت سے رکھتے سفر باندھ سکتا ہے مسجد حرام میری مسجد اور بیت المقدس تو یہ اس کی ایک بڑی فضیلت ہے کی آدمی وہاں پر ثواب کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے رکھتے سفر باندھ سکتا ہے دوسرے ملک سے نماز پڑھنے کی نیت سے بیت المقدس کا سفر کر سکتا ہے دوسری جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے كہ زمین کی دوسری مسجد ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے اللہ كسول صلی اللہ علیہ وسلم ايو مسدن ادا فل ارد اول سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ نے کیا فرمايا المسجد الحرام مسجد حرام وہ کہتے پھر ميں نے کہا اس کے بعد پھر کون تو ہم نبی نے فرمایا المسد العقص مسجد اقسا تو بزر فرماتے ہیں قل تو کم بئی ہم نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا ارب نسلہ چالیس سال پھر ہمارے نبی نے فرمایا تم کا فصل ہی فعن الفطل تمہیں جہاں بھی نماز کا وقت مل جائے نماز پڑھ لو اس جگہ پر کیونکہ اسی کے اندر فضیلت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسری مسجد ہے زمین روئے زمین کی جو تعمیر کی گئی اور اس کے تعمیر کرنے والوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے لیکن یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ یا مسجد حرام کے بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور مسجد اقسہ بنانے والے سلیمان علیہ السلام ہیں دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے تو پھر یہ کیسے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تجدید کی تھی اس کے بنانے والے پہلے کون تھے اللہ علم السلام تیسری فضیلت یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک قبلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو باقاعدہ سترہ مہینوں تک آپ نے اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے پھر اللہ رب العمی نے خان کعبہ کو ہمارا قبلہ کر دیا چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہ بہت ہی با برکت جگہ ہے اور یہ مسجد اقساں بابرکت جگہ پر واقع ہے اللہ تعالی کرشاد ہے سبحان لدی اسراب ابد ہی لئی مر المسد الحرام ایر المسد لذی بارکنح الحو اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے اپنے غلام کا اشرہ کرایا رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقساء تک وہ مسجد اقسا جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تو مسجد اقساء ایسی جگہ واقع ہے جو مقدس علاقہ ہے بابرکت علاقہ ہے اللہ رب العالمین نے موس علیہ السلام کے زبان سے اعلان کرایا کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا قوم خلول الرض المقدس الطی کا تب اللہ اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے لکھ دیے یہاں ارض مقدسہ سے مراد بیت المقدس یا فلسطین یا شام کا شہر ہے جہاں پر بیت اللہ بیت المقَس واقع ہے اس طریقے صلی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا جب وہ پہلی بار عجرت کر کے ملک شام گئے تو اللہ نے کیا فرمایا جینا ارل اردال بارک نہ فیحلین کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور نوت علیہ السلام کو نجات دے دی, دی اس زمین کی طرف ان کو پہنچا دیا جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے اس طریقے ص اللہ ہرب العمین نے فرمایا وہ عورت ن القوم اللہ کان استضافون مشارق الرد و مغربہ اللّۃ بارک کہ ہم نے وہ قوم جو ضعیف تھی کمزور تھی ہم نے اس کو وارث بنا دیا اس زمین کا جس کے اندر ہم نے برکت, رکھ برکت رکھی تھی اس زمین کے مشرق و مغرب کا میں نے ان کو وارث بنا دیا پہلے یہاں امالکہ آباد تھے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو ملک شام کا وارث بنا دیا موسا اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشا بن نون علیہ السلام کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مالکہ کو شکست دی اور ملک شام کو بنو اسرائیل کو ملک شام کا وارث بنا دیا اور یہاں جو برکت ہے ظاہری برکت بھی مراد ہے کیونکہ وہاں پر ہریالی اور شادی پھلوں اور نہروں کی کثرت ہے ساتھی ساتھ ہی ساتھ معنوی برکت بھی مراد ہے کیونکہ اکثر انبیاء کرام اسی علاقے میں مدفون بھی ہیں اور اسی علاقے کے اندر مبوز کیے گئے پانچویں فضیرت بھی معلوم ہو گئی وہ یہ کہ اکثر انبیاء اسی علاقے کے اندر مبوز کیے گئے چھٹی فضیرت اس کی ہے کہ ارض محشر ہے یہیں پر سارے لوگ اکٹھا ہوں گے جیسا کہ مسلم احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہاں ہونا تو حشرون تین مرتب آپ نے فرمایا تم لوگ یہاں پر اکٹھے کیے جاؤ گے اور آپ نے ملک شام کے شام کی طرف اشارہ کیا ساتویں فضیلت یہ ہے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب ڈھائی سو کے برابر ہے ایک نماز کا ثواب ڈھائی سو برابر کے برابر ہے دیگر مسجدوں کے مقابلے مکہ مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ میں ایک لاکھ ہے اور مسجد نبوی کے اندر ایک ہزار ہے اور وہاں پر ایک جو ہے ڈھائی سو برابر ہے نماز ایک نماز کا ثواب جس کی ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ مسجد رسول افضل ہے یا بیت المقدس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمایا میری مسجد میں ایک سلاد بیت المقدس میں چار سلادوں سے افضل ہے چار سلادوں سے اور وہاں پر ایک نماز کا ثواب کیا ہے مسجد نبوی کے اندر ایک ہزار تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصا کے اندر ایک نماز کا ثواب ڈھائی سو کے برابر ہے اور وہ کتنی بہترین مسجد ہے اور ایسا وقت ضرور آئے گا کہ وہاں گھوڑے کی زین کے برابر کی زمین جہاں سے بیت المقدس نظر آ جائے آدمی کے لیے پوری دنیا سے بہتر ہوگی راوی کہتے ہیں یا تو آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہوگی مشدر حاکم کی روایت ہے اور امام تحوی نے بھی مشکل آثار کے اندر اس کو بیان کیا ہے امام علمائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے حاکم نے تخریج اور تصحیح کی ہے اور زاہبی نے موافقت کی ہے اور اس حدیث کا درجہ وہی ہے جو ان دونوں نے بیان فرمایا یعنی صحیح حدیث ہے یہ پھر بیان فرماتے ہیں کہ رہی وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ بیت المقدس میں ایک سلاد کا ثواب ہزار سلاد کے برابر ہے تو یہ منکر ہے جیسا کہ امام ذہبی نے بیان کیا ہے تمام المنہ کے اندر امام البانی رحمتہ اللہ نے بات بیان کی ہے ایسے لوگوں کے دری بھی مشہور ہے کہ مسجد اقساط کے اندر ایک نماز کا ثواب پانچ سو کے برابر ہے تو وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے ثابت نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ مسجد اقسا کے اندر ایک نماز کا ثواب ڈھائی سو کے برابر ملتا ہے آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اصراء کی جگہ ہے آپ مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک رات کے کسی حصے کے اندر پہنچے تھے اور پھر وہاں سے آپ کو معراج کرائی گئی اور پھر آسمان سے دوبارہ آپ وہیں پر تشریف لائے اور وہیں پر آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی یعنی شروع میں امامت فرمائی تھی بعض علماء فرماتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں بعد میں آپ نے وہاں پر امامت فرمائی تھی اللّہ علامہ بہرحال با دونوں قول موجود ہے تو یہ مسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ فرمایا سبحان لد اسبدی لََََََََََ المرالمسجد الحرام ار المسجد الاقسا تو مسجد اقسا تقاب کا اشراء کرایا گیا تھا اسرا کہتے ہیں رات کے کسی حصے میں چلنا اس کو اسرا کہا جاتا ہے نویں فضیلت یہ ہے کہ انبیاء کرام کا یہ متفن ہے اکثر انبیاء کرام وہیں پر متفون ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی وفات کے وقت اللہ رب الامن دعا فرمائی تھی کہ اللّہ البرامن تو ہمیں مجد اقصا کے قریب کردے سے بخاری کی روایت تھے اس کے تعلق شمام منوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو عرض مقدسہ کی طرف کر دے قریب کر دے تو پھیلے شرف تو اس جگہ کی شرف کی بنا پر یعنی مقدس جگہ ہے بابرکت جگہ ہے وہ فضیلت منفی ہم من المتھون من امیمبیا وغیرہ اور اس جگہ پر جو انبیاء ان کے علاوہ جو متفون ہیں ان کی فضیلت کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ ابرامن تمہیں مجد اقسا کے قریب کر دے یا بیت المقدسیہ کے قریب کر دے وفات کے وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی دسویں کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی زیارت گناہوں کا کفارہ یعنی جو انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے اور وہاں پر نماز پڑھنے کے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس جاتا ہے مسجد اقسہ جاتا ہے اور وہاں جا کر کے دو رکعت نماز آ کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اجر اور ثواب کے لیے تو ایسی صورت میں یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے عبداللہ بن عمر بنا اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سنے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے شا اللہ تعالیٰ تھا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے تین چیزوں کی درخواست کی یا تین چیزیں مانگی حکم اشعتف و حکم ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دے کہ ان کا جو بھی حکم اور فیصلہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہی ہو دوسری چیز انہوں نے دعا کی تھی یا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے وہ ملک اللہ مغل کہ ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کے لئے مناسب نہ اور اس لیے انہوں نے مانگی تھی معجوزے کے طور پر تاکہ اس کو دیکھ کر کے لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز طلب کی تھی کہ ایک بطور معجزہ ان کے پاس ہو اور پھر وہ دیکھ کر کے لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں ان کی نبوت کے اقرار کریں اللہ پر ایمان لائیں اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی درخواست کی تھی اس لیے نہیں کی بادشاہ کہ بادشاہ کہلائیں زمین کے سب سے بڑے بادشاہ اس لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ اس کو اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و شاعت کے لیے استعمال کریں معجزے کے طور پر وہ ہو تاکہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں اور اللہ رب العالمین نے چیز ان کو عطا فرمائی ہواؤں پر جو ہے وہ جو ہے وہ سفر کرتے تھے اللہ نے ان کو جنوں کو شیطانوں کو چڑیوں کو سب کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور تیسری چیز کی کیا دعا کی وہ اللہ عطیہ حدن اللہ صلاح طیح اللہ خور جمن بھی کہ امین و لدت ہو ہو کہ جو بھی یہاں پر نماز کی مقصد سے آئے یعنی اس کے یہاں آنے کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہو مجد اقساں آنے کا مقصد تو وہ گناہوں سے اسی پا کو صاف ہو جائے اس دن کی طریقے سے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا نے فقط اوتیا ہوما رہی شروع کی دو چیزیں جو انہوں نے اللہ تعالی سے مانگی تھیں تو اللہ نے ان کو دے دی وہ ارجو یقون اوتیا طال اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ انہیں تیسری چیز بھی عطا کر دی گئی تھی تیسری درخواست ان کی کیا تھی وہ یہی کہ جو یہاں بھی آئے اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنے کا ہو اضر و ثواب کے لیے آئے اللہ کی رضا کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے اس دن کی طریقے سے بنا دے جس دن اس کا جنم ہوا تھا تو یہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ ومات ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ العالمین ان کو تیسری چیز بھی دے دی تھی یہ سی الرازہ کی روایت ہے اور امام علماء رحمتہ اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح قرار دیا ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمیشہ سے صاحب کرام بھی اور مسلمان بھی جب تک وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا لوگ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کرتے تھے ابو عبادہ بن اسامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے قاضی ہیں فلسطین کے ایسے ہی شداد بن اوس ان دونوں کے وفات بھی وہیں پر ہوئی تھی اور وہیں پر متفون بھی ہیں ایسے عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ویزہ بن جراح امرمومین صفیہ معاذ بن جبل عبداللہ بن عمر خالد بن ولید ابو ذرغفاری ابو دردہ سلمان الفارسی عمر بن عاص، سعید بن زید یہ جو اشرم مبشرہ میں سے ہیں سعید بن زید اور ہنستے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہی ہیں ابو حریرا عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بڑے بڑے صحاب کرام رضی اللہ عنہ علم سب نے جا کر کے مسجد کی زیارت کی اور وہاں پر نماز پڑھی ایسے ہی میں سے اور بعد کے علماء اور امّہ اور علام میں سے مقاتل بن احیان ہیں امام اوزائی ہیں امام صفیانہ سوری ہیں یمام بن سعد ہیں امام شافئی ہیں رضی رحمت اللہ علیہ اجماعین ان سب نے بھی وہاں جا کر کے مسجد اقساط کی زیارت کی اور اس طریقے سے جا کر کے وہاں پر نماز ادا کیا تو یہ جو مسجد ہے اس مسجد کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا فتح کرنا یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ نشانی اس وقت واقع ہوئی یا پوری ہوئی عرے فارو رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سن سولہ ہجری میں فتح کے بعد ابی المومنین عمر فاروق رضی اللہ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور مسجد اقسام اسی جگہ داخل ہوئے جہاں سے اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کے دن داخل ہوئے تھے اس کے بعد سارے مسلمانوں نے اور تمام لشکر نے وہاں پر نماز ادا کی اور خلافت بنو عباسیہ تک بیت المقدس مسلمانوں کے ماتحت رہا پھر جب دولت عباسیہ عز کا اور تنزلی کا شکار ہوئی تو پھر سو بان بے ہجری میں بیت المقدس دوبارہ نسرانیوں کے قبضے میں چلا گیا جس میں انہوں نے جب اسے فتح کیا یا اس پر ان کو قبضہ ملا تو انہوں نے بوڑھوں کو بچوں کو مردوں کو عورتوں کو سب کو تہ طے کر دیا سب کو قتل کر دیا اور بری طرح قتل کیا اور پورے شہر کو مذبح خانے میں تبدیل کر دیا جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کے اعضاء کو کاٹ کر کے شہر کی فصیل پر پھینک دیا یہ دیکھیے کس قدر تشدد اور تعصب لیکن جب مسلمانوں اسے فتح کیا تو کسی کا قتل عام نہیں کیا نہ بچوں کو قتل کیا نہ بوڑھوں کو قتل کیا نہ ان لوگوں کو جنہوں نے تلوار نہیں اٹھا رکھا تھا جو سامنے نہیں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا امن و امان کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوئے یہ مسلمان ہی انسان کے خون کی قدر کرتا ہے اور جو یہودی ہیں یا اس طریقے سے اور لوگ ہیں ان کے ہاں انسان کے خون کی اتنی قدر نہیں جتنی قدر دین اسلام کے اندر ہے. مسلمانوں نے فتح کیا کوئی خون خرابہ نہیں ہوا نہ عورتیں قتل کی گئی نہ بچے قتل کیے گئے کیونکہ ہمارے دین اسلام کے اندر سے منع کیا گیا لیکن جب یہودیوں نے اس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا تو قتل عام کیا بچوں کو قتل کیا لاشیں لٹکا دی گئیں ہاتھ پاؤں درختوں پر لٹکا دیے گئے دیواروں پر لٹکا دیے گئے اس طریقے سے انہوں نے جنگ کی اور اس طریقے سے انہوں نے انتقام لیا اور اس طریقے سے خون خرابہ کیا اس کے بعد سن پانچ ہجری کے اندر یعنی اکیانوے سال تک بیت المقدس صلیبیوں کے زیر تسلط رہا یہودیوں کے زیر تسلط رہا یہاں تک اللہ رب العن نے امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے ایک شیر دل مجاہد بے باک اور نڈر اور نیک اور صالح متقی شخص شلاح الدن ایوبی کو پیدا کیا جنہوں نے اسلامی فتوحات کا بیڑا اٹھایا اور رجب سن پان سو تراسی ہجری میں سلیبیوں کے ناپاک قدموں سے بیت المقدس کو آزاد کیا یعنی اکیانوے سال تک یہودیوں کے ناجائز قبضے کے اندر رہا اس کے بعد پھر دوبارہ صلاح الدین یوبی رحمتہ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا اور ان کے ناپاک قدموں سے اسے آزاد کیا اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کیونکہ بیت المقدس پر مسلمانوں ہی کا حق ہے کیونکہ جو یہودی ہیں ان کا ان پر کوئی حق نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہی انبیاء کے وارث ہیں اللہ رب العامن نے کیا ابراہیمزین طب و حادن نبی والذین امن اللہ المؤمنین کی سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے حقدار کون ہیں جن لوگوں نے ان کی سچی تباہ کی اور یہ نبی اور جو ایمان لائے نبی کے اوپر یعنی مسلمان اللہ علیہ المؤمنین اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی اور کارساد اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں کی یہودیوں کو روزہ روزہ رکھتے ہوئے آپ نے پایا تو پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین مو علیہ السلام کو نجات دی تھی فرون سے تمہارے بھی نے کیا فرمایا تھا نہن اب موسام منکم ہم تم سے زیادہ مو صحلام کے حقدار ہیں اور بعض روایتوں کے اندر آیا نہن احق بے ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کیونکہ وہ بھی نبی تھے ان کا بھی دین دین اسلام تھا لہذا ہمارا بھی دین دین اسلام ہے توحید کا دن تم لوگوں نے شرک کیا انبیاء کی تعلیمات بھلا دی نبیوں کو تم نے قتل کیا اس لیے تم انبیاء کے وارث نہیں ہو اس لیے جب یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں نسلانیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نسلانی ہیں تو اللہ اب نے کیا فرمایا ما کان ابراہیم و یہودیوں ورا ابراہیم علیہ السلام نے عہدی تھے اسلامانی تھے اللہ کے حلیفہ حنیف وہ یکسو اور سچے مسلمان تھے وہ ماں کانا من مشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے حنیف تھے حنیف یعنی یکسو ہو کر کے اللہ کی بات کرنے والا مسلمان تھے وہ وہ کیا تھے وہ مسلمان تھے تو انبیاء کی دعوت پر کون کار بند ہے وہ مسلمان ہے لہذا مسلمان ہی وہ بیت المقدس کے حقدار ہیں یہودیوں نے تمبیا کی تعلیمات بھلا دی انبیاء کا قتل کیا شرک کیا کرنا شرک ہے ان کی ہاں کفر رہے اور اس طریقے سے انبیاء کا قتل کیا انہوں نے لہذا وہ کسی بھی طریقے سے بیت المقدس کے حقدار نہیں ہیں وہ ہمارے نبی پر ایمان بھی نہیں لاتے ہیں جبکہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں یا ہنستے علیہ السلام ہوں حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے سب پر ہمارا ایمان ہے اس لیے شرحان اگر دیکھا جائے تو اس ناہیے سے بھی مسلمان ہی کا وہ حق ہے اور ویسے بھی جب فتح کیا عمر عنہ نے اس کے بعد سے پھر وہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں اور اہنی زیر تسلط رہا مسلمانوں ہی کا ان پر کنٹرول رہا بعد میں ان لوگوں نے ظلم و زیادتی اور زبردستی کر کے اس کو جو ہے حاصل کیا تو سن پانچ سو عجری میں سلیبیوں کے ناپاک قدموں سے بیت المقدس کو پاک کیا سلادن یوبی نے اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے جانشینوں میں اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے دو مرتبہ بغے لڑائی کے بیت المقدس کو سلیبی عیسائیوں کے حوالے کرنا پڑا پہلی بار بیس سال تک ان کے قبضے میں رہا اور دوسری بار ایک سال تک ان کے قبضے میں رہا پھر مسلمانوں کے پرے دین سے دوری اور حکمرانوں کی نااہلی اور ریشہ دوانیوں کے سبب فلسطین پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے تسلط میں آ گیا اس کے بعد ایک منظم سازش کے تحت برطانیہ نے دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین آنے کے لئے دروازہ کھول دیا اور پھر سن انیس میں یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اسی دن سے فلسطینی جو اس کے اصل باشندے ہیں جو اس کے اصل باشندے ہیں انتہائی شدید قسم کی ظلم و زیادتی مصائب و آلاب اور جنا وطنی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے بیت المقدس پر ان یہودیوں کا ناپاک قبضہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہر برامن پھر کوئی ایسا شخص پیدا کرے جو بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے پاک کرے آج امت عمر فاروق کی منتظر ہے صلاح الدین یوبی کی منتظر ہے آج کون ہے جو قیامت کے سے قبل بیت المقدس کی فتح کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو سچا ثابت کر دے اور بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطینیوں یا عربوں کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ دین کا مسئلہ ہے یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں ہے دین کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے اس لیے بیت المقدس یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے صرف عربوں کا یا صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے اسے دنیا کے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے جس طریقے سے بھی کچھ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کوشش کرے اور اس کے لیے اللہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اللہ ہر برہمی سے اس کے لیے دعا کرے اور آج جو صورت حال ہے یہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے اللہ ہر برہمین کے ارشاد ہو ما اصاب کو میں مصیبت فوما قصبت احدیک ہوں یا تمہیں جو کچھ بھی پہنچ رہی ہے پریشانیاں مصیبتیں ضلعت اور نقبت اور رسوائی یہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوت کا نتیجہ ہیں اور اللہ حربان بہت زیادہ معاف کر دینے والا ہے آج ضرورت ہے اپنے ایمان کی صلاح کرنے کی عقیدے کی اصلاح کرنے کی اخلاق و معاملات اصلاح کرنے کی برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس پر ایمان لانے اور سچائی کے ساتھ اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم دین کی تروجو نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے لیے پستی اور رسوائی مقدر رہے گی دین کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں غلبہ اطا کیا لہٰذا دین ہی کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ غلبہ ملے گا اور دین کے اندر اثر کیا ہے توحید ہے پورے دین کے اندر جب تک اسلام مسلمان داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت مسلمانوں کو غلبہ نہیں ملے گا لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہتر مقدس آزاد ہو تو ہم دین کے اندر داخل ہوں اپنے عقیدے کی صلاح کریں آج دیکھیں مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا کفر آ گیا مسلمان کس قدر بےمان ہو بیمان ہو ہوگئے مسلمان کس قدر دین سے دور ہو گئے کون سی ایسی برائی جو آج کا مسلمان نہ کرتا جب تک ان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے اپنے عقیدے کے اصلاح نہیں کریں گے کتاب و سنت کو اپنا مزدر نہیں بنائیں گے کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے اور جب تک اپنے اخلاق و معاملات کو درست نہیں کریں گے جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا اور جب تک سچائی ہمارے اندر نہیں آئے گی جب تک دین کے اندر مکمل طور پر داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک بیت المقدس مسلمانوں کے زرع کنٹرول نہیں آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب ہم لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور بیت المقدس کو اللہ اربامین یہودیوں کے ناپاک قبضے سے آزاد کرائے امین یا رب العالمین صلی اللہ عب المحمد ولا علیہ وسالین و جزاک میرے